إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا أمود إلانا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبره ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بنعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لذيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله وللمؤمنين إذ بعث فيهم إذ بعث إذ حاضینجمہ کی جو تقریباً نبی رہ تو آسام کا دستور تھا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں اس سورت کو پہا کرتے تھے اسی کی عیت ای ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بڑے انعام اور بڑے فضل و کرم کا اعلان کیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ فراف شام نشاخ فرماتے ہیں ان قد کبی علی اہل الارض اللہ رب العالمین نے نبی الہ سرآسام کی دنیا میں بھیجنے اور محوث فرمانے کے پہلے پہلے ان قد کبی علی الارض اللہ تعالی نے آسمان سے تمام زمین والوں کو جھاپ کر کے دیکھا اور اپنی نگاہ ڈالی لیکن اللہ رب العالمین نے جب زمین والوں کو دیکھا تو ظلم زیادتی حرام کاریاں ناجائز حدود اللہ کو پار کر جانا ہر قسم کے منکرات اور ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں آ فرماتے ہیں ماتا تہ ہوں آراب عرب اور اجم کے جتنے لوگ تھے سارے لوگوں کے کردار اللہ تعالیٰ کو بڑا ناراض تھی اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ دلایا اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی پھر اس نے احمد رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور اللہ رب العالمین نے اسی انعام کا اور اپنے اسی فضل و کرم کا تذکرہ قرآن پاک سرخ الجمعہ کی ہدایت میں کیا كهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين هو الذي ارث والذي بعث في الامم رسولا منهم يتبلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال أي اي لوج الله رب العالمين جس نے تمہارے درمیان اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور جنہوں نے آ کر کے دنیا کے اندر تمہیں یسلو علیہم ہند آیات ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر کے سنایا قوم کو وہ سکی اور لوگوں کو ہر قسم کی بدطلا کی اور برائیوں سے پاک کیا محمول کتاب و حکمت اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دی کتاب حکمت سکھلایا آخری نبی نے آ کر کے یہ چار کام ممت کے سامنے پیش کیا اور انہیں چاروں کی برکت سے انسانوں کو ہدایت ملی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخری دن تک ہدایت پر قائم رکھیں یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے نبی علیہ السلاط اسلام کا دنیا میں مقوص فرمایا جانا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر کے آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑے انعامات میں سے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا وہ بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ آپ کی آمد پوری کائنات کے لیے رحمت ہے رب العالمین فرماتے ہیں سورت الانبیاء کے اندر کہ وما اور صلاح کا اللہ رحمت اللہ اے ہمارے نبی ہم نے پورے جہاں والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا اسی لیے امام احمد بن حمبل اور امام ابو اعالا اور امام طورانی رحم الله حضرت ابو اماما الباہری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اے لوگوں اللہ تعالی نے ہم کو دنیا والوں کے لیے دو چیزیں بنا کر کے بھیجا ہے ایک تو اللہ نے اپنی رحمت بنا کر کے بھیجا اور نمبر دو ہمیں محداد بنا کر کے بھیجا ایک تو ہمارا آنا اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے انسانوں کے لیے تمہارے لیے نمبر دو وہ محداد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا سر چشمہ بنا کر کے بھیجا ہے جس انسان نے ہماری اطاعت کر لیا ہماری فرما برداری کر لی ہماری اطاعت کو قبول کر لیا وہ تو ہدایت کا ہے اور جس نے ہماری جائوی شریعت اور دین کو ترک کیا اور ہماری احتیاط فرما بردانی سے روگردانی کیا وہ انسان دلالت و گمراہی میں گیا اور آپ حضرات جانتے ہیں دلالت و گمراہی انسان کو جہنم تک لے جانے والی چیز ہے اسی لیے اب ذرا غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ فراستان کو جب بھیجا تو آپ نے لوگوں کے سامنے کیا پیغام رکھا یہی اصل میں سمجھنے کی چیز ہے نبی کی سیرت نبی کے داستان گدواس بہت سنتے رہتے ہیں لیکن آپ نے آ کر کے آپ نے اپنے آنے کا مقصد کیا بیان کیا آئے ایک تو کتاب کی روشنی میں آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کو کر سنائیں سنائے انسانوں کو نمبر دو آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ اللہ لوگوں کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک اور صاف کر دیں ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیں کہ اتنے بڑے قرآن میں کیا لکھا ہے کیا اس کے اندر موجود ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور نمبر چار والحکمہ نبی علیہ سا اپنی حدیث پران کی جو تشریح ہے تیری سال زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا یا جو کچھ آپ نے فرمایا اسی کو حدیث کہا جاتا ہے یہ آپ کے چار مقاصد میں آنے کے اللہ تعالیٰ نے پاک کے اندر موجود بیان کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورت الآ کے اندر نبی علیہ خان کی آمد کا بڑا مقصد یہ بھی بیان کیا وَيَضَعُ سوریہ آرام کے اندر امتا نے اپنے نبی کے دنیا میں بھیجنے کے اور مقاصد بیان کیے الدینا سیون انجن یا ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو ہمیشہ معروف کی طرح بلائیں یہ نبی کے آنے کا دنیا میں بڑا اہم مقصد ہے یہ امر ہوں اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر انجیل کے اندر زبور کے اندر تمام آسمانی کتابوں میں یہی پیشین گوئی کی تھی کہ ہمارے آخری نبی جب گے تو یہ امر ہوں بل معروف وہ طبرم الخبائی اللہ کے نئی جمائیں گے تو چند کام چند مناسب ہوں گے نمبر ایک ہمیشہ لوگوں کو نیکی کداوت دیں گے نمبر دو وہ الحا ہوں کر ہمارے ندی ہمیشہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے نمبر تین وہ فل نبی سے پہلے ہر برائی حرام گلیت چیزوں کو لوگوں نے حلال کر رکھا تھا ہمارے نبی آئیں گے تو صرف باقی چیزیں لوگوں کے لیے حلال کرا دیں گے وہ ہر ریموڑے ہی اور ہر گلت اور گندی چیز کو ہمارے نبی حرام کر دیں گے پھر وایا کہ کانا کراپ دادا کے رسم رواج طرح طرح کی رسمیں اور طرح طرح کی سود رشوت جس نے دنیا میں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے ہمارے نبی آئیں گے تو سارے بوجھ کو امت سے ہٹا دیں گے کس قدر لوگ پریشانیوں کے اندر تھے کہ نبی رہے طرف سے آنے کے پہلے پہلے اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے تو اسے عبادت الہی کی آزادی نہیں تھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو گاؤں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلا جائے دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے پھر وہ سمجھتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے ہمارے نبی نے آ کر کے ان تمام چیزوں کو ختم کیا وس اغلال اور گلے میں ختم کر دیا آگے اللہ تعالیٰ نے رمایا ہمارے نبی جب آئیں گے پھر جو لوگ ہمارے نبی کی مدد کریں گے ہمارے نبی کی ہدایت کریں گے ہمارے نبی کی اطفاع کریں گے اور وہ قرآن اور نور جو اللہ نے بھیجا ہے اس کی پیروی کریں گے اللہ نے فرمے وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور وہی فلاح پائیں گے اور انہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا اس طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بیشت کے بڑے مقاصد بیان کیے آئے حدیثوں میں اتنا دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دنیا میں آنے کا کیا مقصد بیان کیا ہے نبی شاہتے اللہ نے ہم کو دنیا میں اس لیے محبوس فرمایا ہے کہ ہم اخلاح کے حسنہ کو عام کر دیں آپ نے اخلاق اچھے اخلاق اچھے کیریکٹر اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ سلے رہنی اور اخراق سے پیش آنا الجا کے سرخ مار دے میرے دنیا میں آنے کا بہت بڑا مقصد ہے ان نبا کو عشتوں لے ہو تب میم اکارم الخراط حضرت عالم الحاط نام سے لے کر کے حضرت انسان علیہ عیشان اخلاق کی وہ تعلیم نہیں دی گئی تھی اور اتنے اخلاق تک کی تاقید نہیں کی گئی تھی جتنے نبی نے آ کر کے اخلاق کی تعلیم دی اور اخلاق کی تاکیب کی بلکہ آپ نے شاخ رمایا دنیا میں کوئی مسلمان کرما پڑھنے کے باوجود لاکھ روز نماز کرتا رہے لیکن جب تک اپنے اخلاق کو درست نہ کر دے تب تک اللہ تعالی کیا اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا آپ نے ساتھ رمایا اے اے دنیا کے اندر ایک حدیث کے اندر آپ نے ساتھ نوایا کے کی تعلیم دیتے ہوئی آپ نے ساتھ نوایا وہ نرا جلا وہ نرا جلا لائب لوگوں خل کے ہی آمر شاست رایا اللہ نے جو ہمیں اخلاق کی تعلیم دے کر کے بھیجا انسان کے اخلاق زبان اچھی ہو کریکٹر اچھا ہو اس کی آداد اچھے ہو اچھے اخلاق جو اللہ نے ہمیں لے کر کے بھیجا ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت شریعت کے اندر ہے آبر شاست رمایا دن بھر روزہ گرمی کا موسم ہو ایک انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے آپ نے ساتھ روایا دن بھر روزہ رکھنی ہوگی گرمی کا موسم ہو گرمی کا موسم دن بڑا دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر نفلی نماز تحجب پڑھنے والے کے مقام اور درجے کو وہ مرد مومن حاصل کر لیتا ہے جو نہ تو نفلی روزہ دن بھر رکھتا ہے نہ تحجب کی نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے اخلاق کو اس نے اچھا بنا رکھا ہے اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے ایک مرد موم رات اور تحجد کی نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا مقام حاصل کر لیتا ہے اتنا اونچا مقام و مرتبہ اخلاق ہسنا کا دنیا کے اندر کسی اور مذہب میں نہیں ہے نہ یہودیت میں ہے نہ عیسائیت میں ہے نہ ہندوؤں کے اندر ہے نہ کسی اور عورتوں کے اندر اخلاق کا یہ مقام و مرتبہ صرف اللہ تعالی نے اسلام کے اندر رکھا اور ہمارے آخری نبی کو ارتھیا اخلاق کی یہ تاکید لے کر کے بھیجی ہے اسی لیے ایک حدیث کے اندر نے ساتھایا کہ جو انسان اپنے اخلاق کو درست نہ کر لے وہ کتنا بھی لاکھ روزے نماز حجکات کرتا ہے آپ نے ساتھ روایا اے ان کے نماز حجکات یہ عبادتیں بہت نیک عمل ہیں بہت بہترین عمل ہیں آدھا درجے کی نے ہیں لیکن آپ نے ساتھ مایا جس طرح سے شہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کی بڑی فضل بیان کی شہد بہترین چیز ہے لیکن آپ نے ساتھ مایا شہد کے اندر اگر سرکا کھٹا ملا دیا جائے تو کھٹا ملا دینے کے بعد سارا شہد بے हो ہو جاتا ہے اب شہد کسی کام کا نہیں رہ جاتا شہد بہترین چیز ہے لیکن اگر اس میں کھٹا یا سیرکا ملا دیا جائے تو آپ نے ساتھ فرمایا شہر سرکا شہد کو برباد کر دیتا ہے ایسے ہی انسان کتنے بھی نیکام کرے اگر اس کے افراد برے ہو جاتے ہیں تو اس کی بداف راکی اس کی تمام نیکیوں کو بربار کر دیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاح کے ہتنا سے نوازے یہ نبی سبھی رہ کا سب سے بڑا مقصد ہے بلکہ آپ نے سانس نایا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو مار دے دے کسی کو اللہ تعالیٰ دھن و دولت سے نواز دے دنیا میں کوئی انسان تمام لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے اپنے قریب نہیں لا سکتا اپنا ہما نہیں بنا سکتا کتنوں کو مال دے گا مال محدود ہے مال ختم ہو جائے گا لیکن گاؤں اور محلے کے سارے لوگ اس سے خوش نہیں رہ سکتے دنیا میں کی دنیا میں اگر کوئی انسان سب کو اپنا ہم نبا, اپنا گرویدا بنا سکتا ہے اپنے قریب لا سکتا ہے تو اپنے ساتھ میں مان و دولت سے کبھی دنیا کے دل کو تم نہیں جیت سکتے اگر ساری دنیا کے لوگ ہر قوم کے لوگوں کو اپنے قریب لا سکتے ہو اور اپنی محبت ان کے دلوں میں کر سکتے ہو اور اپنا ہم نوا گرویدا بنا سکتے ہو تو نے ساتھ میں جو اخلاق جو میں لے کر کے آیا ہوں اس اخلاق کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکے اسی لیے آپ کے ساتھ میں اخلاق اپنے اچھے کرو تاکہ دنیا تمہاری گرویدا ہو اور آپ رات جانتے ہیں دنیا میں جو اتنا اسلام پھیلا وہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے یہ مال دے کر کے روپیہ دے کر کے مسلمان بناتے ہیں آج تک مال دے کر کے کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو اسلام نہیں قبول کروایا ہمیشہ اسلام دنیا میں گالی مارا ہے اور بڑے سے بڑے دشمنوں کو اگر سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے تو میرے بھائی وہ مومن کا اخلا کے ہنسنا ہوا کرتا ہے یہ میرے بھائی آپ کی دنیا میں آنے کا بڑا مقصد ہے اور ایک حدیث سنیں امام حمد بن حمد اور امام ابو تبرانی امام طبرانی امام رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں اب امام تعالیٰ یہ باتیں میں اس لیے بتا دے رہا ہوں یہ رسول اول کا مہینہ ہے ہم سیرت سننے کے تو بڑے شوقین ہیں واقعی سننا چاہیے پڑھنا چاہیے سیرت کو سیکھنا چاہیے لکار سی رسول اللہ حسنا ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آخر جس بات کی سیرت اتنے مزے سے سن رہے ہیں آخر اس کے کردار کیا تھے اس کی تعلیمات کیا تھی اور دنیا میں کس لیے آیا تھا اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے حضرت ہم ام اماما آم حضر آل اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ان ان اللہ اللہ اللہ ان اب ہٹا وہ امرانی اب ہٹا بل مدام ون کارات ون مہاد و ندی کانا توڑاہ او کماتارا رہا سام ابراہ رائے ندی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا سال مکے والوں کی گالیاں آپ نے سنی تارف والوں کے پتھر برداشت کرے سو کے اوکار مکے کے مارکیٹ میں آپ پتھر سہتے تھے اور طرح طرح کی مشکلات تیرا مکہ میں آپ نے برداشت کی یہاں تک کہ جب ہجرت کر کے ندی المنورہ آئے تو ساری دنیا سارا عرب آپ پر چڑھائی کرتا تھا اور کتنی جنگیں آپ کو لڑنی پڑی اور کتنے اپنے ساتھیوں کو آپ کو شہید کرانا کو کرنا پڑا آخر کتنے پاپڑ کیوں آپ کو بیلنے پڑے تھے کیا وجہ تھی آج کس طرح اگر ہم مسلمان بن جائیں نہیں نہیں سب है ہے ذرا سوچو ہم ہندوؤں کا بھی طریقہ اپنا لیں عیسائیوں کا بھی اپنا لیں یہودیوں کا اپنا لیں کمر بھی کرنے لگے سر بھی کرنے لگے اور اگر ہو جائے تو آگے پکنے لگے اگر کسی ساری چیزیں تھیں تو ہمارے ندی کو اتنی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی تھی آپ ذرا سنو آپ اگر شاستر اے لوگ اتنا محاصم اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو اپنی رحمت بنا کر کے سارے جہازانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نمبر دو بہوانے سارے جن انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے سارے انسان اور جنات ملتے ہیں جب تک میری اتارج کوئی نہیں کرے گا وہ انسان کبھی نجات نہیں پا سکتا تو پہلی چیز کو اللہ نے ہمیں رحمت بنا کر کے بھیجا اور نمبر دو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا اب ذرا سوچنا ہے آج مسلمان ہمارا بھائی داڑھی رکھنے میں زحمت سمجھ رہا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا اپنے لیے پریشانی کا اپنی ماں اور بہنوں کے پردہ کرانے کو اپنی مصیبت سمجھ رہا ہے آج اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا اور نبی کی شریعت کو آج ہم اپنے لیے سب سے بڑی سہمت اور پریشانی سمجھ رہے ہیں ہماری کیسی سیرت سنائی ہے اور کتنی ہمیں نبی سے کیسی محبت ہے سوچنا ہے غور کرنا ہے کہ نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا وباسلاحمت ان نو ماب رحمت لوگوں پر کھول کر کے سن لو اللہ نے ہم کو اپنی رحمت بنا کر کے پورے جہاں والوں کے لیے ہمیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے پتا یہ چلا آپ بس کا رحمت ہے آپ کا اخلاق رحمت ہے آپ کی تعلیمات رحمت ہے اور جو شریعت اور تعلیمات لے کر کے آئے ہیں آپ کی یہ کہ سنت اور ایک ایک تعلیم انسانیت کے لیے رحمت ہے کبھی کوئی پریشانی اور سحمت کی نہیں ہے نمبر دو ہدایت جس نے میری سیوا کیا وہ تو جنت میں گیا اور جس نے میری پیروی نہیں کیا وہ زلارت گمراہی اور جہنم میں گیا نمبر تین وہی وہ ہمارا نی ان مضامین اور اللہ نے ہم کو جو پیغام لے کر کے بھیجا ہے ہمیں رسول بنا کر کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے ان اب حق مضامین کہ یہ بانسری جو غیر وغیرہ بناتی ہے سور کو کر کے بانسری جو بجائی جاتی ہے جہاں ہمیں ملے ہم اس کو توڑ ڈالیں اور ذرا سنو ور کے و جہاں ہمیں تبلے بچتے ہوئے نظر آئے ان تبلوں کو تو توڑ دیں اور مہارتی اور گانے نظر آنا ہم انہیں توڑ کر کے ختم کر دیں ہم پوچھتے ہیں آہ اداز سے آج ہم ماسوڑی توڑنے والے ہیں تبلا ختم کرنے والے ہیں گانے بازے کے آناج جس کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسپول کو اللہ پورا نے بھیجا آج ہم خرید خرید کر کے گھروں میں رکھنے والے ہیں اور گاڑیوں میں لگانے والے ہم ہیں یا کہ ہم توڑنے والے ہیں میرے بھائی اللہ کے ندی کی دے ہدایت کا اور اللہ نے ہم کو چھین کر کے ہم توڑ ڈالیں بارا اور یہ تگنے جہاں ہم کو بچتے ہی نظر آئے ہم ان تبلوں کو ختم کر دیں اور جہان بنائے ہم کو توڑ کر کے کا توبت ہی لیا اور ساتھ ہی ساتھ ان بدھوں کو بھی ہم توڑ کر کے بھیج جن کی عبادت لوگ اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے آپ ذرا گور سے گور کرے گانے بجانے والی تمام آلات کو اللہ رسول نے کس کے ساتھ شامل کر دیا گسپرستی کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے جہاں گانے باجے آتے ہیں نبی کے حدیث نفاق نفاق اس کی فیکٹری ہے جہاں یہ گانے بجانے کے آلات اور باجے زیادہ ہوں گے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا ہونا ضروری ہے اور جہاں نفاق بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اس دل میں محبت کفر کی شرک کی حرام کاریوں کی اور برائیوں کی ہوا کرتی ہے تو میرے بھائیوں نبی علیہ فراستان کے دنیا میں نقل پر آسمن کر کے آنے اور اللہ نے جو پیغام آپ کو لے کر کے بھیجا تھا اس کے اندر یہ تمام چیزوں کو مٹا دینے کا تھا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا رسم رواج کو ختم کر دینا اور لوگوں کی تنگیوں پریشانیوں کو دور کر دینا گانے بجانے کو مٹا دینا اور ندی کو رحمت سمجھنا اور ندی کی ہدایت کو ہدایت سمجھنا اور آئی کی ہی شریعت کو خیر و برکت سمجھنا اور جہاں نانے بازی کے آلات آئے ان کو ہم توڑ کر کے پھینک دیں لیکن اب سوچ آج یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے ختم ہو گئی لے دے کر کے ربیع اکبر کا مہینہ آیا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بن جاتے ہیں ساری زندگی ہم فلستانوں کو چاہیں نرسے والوں کو پسند کریں ساری زندگی ہماری کرکٹ کھلاڑیوں کے, کے کی محبت میں گزرے رفیع کا مہینہ آیا تو ہم جلوس کر کے استعمال کر کے سمجھتے ہیں ہم نے نبی کی محبت کا حق حقاعدہ کر دیا میرے بھائی نبی شریعت لے کر کے آ تھے جس کے لیے آپ نے اتنی اٹھائیں اٹھائی جن آپ تیرا سال تک مصیبت اور پریشانیوں میں رہے اس شریعت کا اثر میں اپنا لینا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو امن کی توفیق فرمائے اب لا اللہ من كل الحمد بعد اللہ کے رسو سے یاد رکھو میرے بھائی نبی الحاظ ناماتے اللہ الله انکوم و ارے لوگوں کو یاد رکھو ارے کر دیں تم تو ہے اللہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ میری کرو نبی السلام کی اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت قابل قبول نہیں ہے اس آئے کو آئے امتحان کہا جاتا ہے تھے امتحان جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں امام حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں نے نبی السلام رہا جا رہا ہے نام ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو محبت کرتا ہے کون جھوٹی محبت امتحان کیا ہے امتحان ہے کیا مطلب ہے کون سچی محبت کرتا ہے اور کون جھوٹی محبت کرتا ہے اس کا امتحان کس سے لیا جائے نبی کی اگر استعمال اور نبی کی شری اگر ہم پید کر رہے ہیں اور نبی کی سنتوں پر اگر ہم چل رہے ہیں تو سمجھ جاؤ اللہ نے اللہ اور تم سچے نبی سے محبت کرنے والے ہو اس لیے کہ تم نے نبی کی اتماع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے اب اس کے بدلے اللہ تم کو اس سے بڑی عید عطا کرے گا وہ کیا ہے بھائی اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا راضی ہے سب کو اللہ نے آپ کو دیا ایک آدمی آپ کو ایک جوڑا کپڑا دینے تو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں یہ کوئی کمان نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ باہر کھڑے ہی نہیں ہے دھوپ میں کوئی گاڑی والا بہت گیٹ تک چھوڑ دے تو فطری طور پر اس سے محبت کرتے ہیں اور ہزار مرتبہ شکر اس کا ادا کرتے ہیں اللہ نے تو سب کچھ ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ کی انعامات کو اگر شمار کرنا چاہے تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اس نے تمہارا کرم کیا ہے اور احسان کرنے والے سے محبت ہر انسان کرتا ہے کمال یہ ہے کہتے ہی ہیں کمال یہ ہے تم ندی کی اطلاع کر کے اگر اللہ تعالی سے تم واپس کرنے والے بن گئے تو کمالئے اس کے بعد اللہ فنواتے ہیں یہ بھی کم اللہ تم نے وہ امن کیا وہ امن کیا کہ تمہارے امن سے خوش ہو کر کے اللہ تم سے واپس کرنے لگا کمال ہے اسی لیے کہتے ہی ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے یہ بڑا کمال نہیں کیوں ایک اثر مند انسان اپنے محسن کی قدر کرتا ہے محسن سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ بڑھائی کرے اس کے لیے قربانی پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا احسان کرنے والا ہمارے اوپر کوئی دوسرا نہیں ہے کمال کتنی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کی نبی کی اعت کر کے اپنی سچی محبت اے راہی ظاہر کر دے تو اللہ تعالیٰ ایران کرتے ہیں ملکم اللہ. کمار یہ کو کمال ہے کہ تم اس مقام پر پہنچے کہ اللہ نے تم سے محبت کر لیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے حد در اونی لیکن محبت کی نشانی کیا ہے حد در اونی ایک تو اللہ تعالیٰ محبت تم سے کرے گا نمبر دو ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ اللہ رب العظم کا فضل و کرم ہے لیکن سچی محبت کیا ہے رسول اسی لیے اللہ کے اعتبار کرو اللہ, اگر ان اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے نہیں کرو گے تو یاد اتنا اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو امن کی توفی کرتی فرمائے میرے بھائی نبی رہے تاج کی سیوا اللہ ہمیں حدیث یاد آئی آپ کے ساتھ روایا اے لوگوں اللہ نے ہم کو رسول و پیغمبر بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا ہے اور ہمیں ہدایت کا سر بنایا ہے اللہ اثر اللہ تعالیٰ میرے ہی ذریعے یع قومی قومند کتنے قومیں ہیں کہ میری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عروج نصیب کرے گا اور کتنے لوگ ایسے ہیں جب میری اعتبار چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ضریل اور خوار کر دے گا اس دنیا میں عزت سرپنندی اور اس کو نے نبی کی سیوا میں رکھا ہے صرف محبت نہیں عمل کر کے ہم ظاہر کر دیں واقعی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اگر سچی محبت ہو گئی تو عروج ہمارا نصیب ہے اسی لیے اے اللہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کرنے کے لیے سولی پر لٹکانے لگے کفار مکہ ابو سبیاں جو مکے کا بادشاہ بادشاہ تھے اس وقت ایمان نہیں رہتے ہاں انہوں نے کہا کہ ہاں زید بتاؤ اس وقت تم چاہتے ہوگے کہ تم اپنے گھر میں مزے میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے بیوی بچوں کے ساتھ اور تمہاری جگہ پر محمد ہوتے جن کی وجہ سے تم کو آج ہی قتل کیا جا رہا ہے اللہ صحابہ اکرام کی محبت تھی صحابہ اکرام کی محبت سچی محبت جو تھی بغیر کسی اسلحے اور قوت و تاکہ اسلحے میں کم کم و دولت میں کم سب لیکن نبی کی سچی محبت اور تعداد تھی جس کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں انہیں گرما ادا کیا اور عزت دے رکھی تھی آج ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہو سب سے بڑی تعداد ہماری ہو سب سے بڑا پر ہمارے پاس ہو لیکن اس کے باوجود جب دل سے نبی کی سچی محبت ختم ہو گئی اور ہمارے عمل سے نبی کے تعداد ختم ہو گئی تو دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ ذریع کوئی دوسری کوئی یہ ہماری دیکھ لو اب اس تم یہاں کہتے ہیں ہاں بتاؤ اب تو تم یہ سولی کا لٹک رہا ہے اور تختہ رکھا ہوا ہے اور تمہیں گسیٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں اب ذرا بتاؤ تم تو یہی سوچتے ہو گے کہ اب تم اپنے گھر میں ہوتے اپنے اہل احتجار میں ہوتے اور تمہارے محمد صلی اللہ جی کے لیے تم اپنی قربانی دے رہے ہو وہ سولی کے پندے میں لٹکتے اور اس تختے پر کھڑے ہوتے اللہ کی قسم یا ادو ودہ ملک کافلو کا ہے سارے ملک جان لینے کے لیے تیار ہے لیکن میں یا عدو اللہ اللہ کا دشکر خاموش ہو رکھتا پھر بد وقت تو یہ میں کہتا ہے سن لے اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں ہمارے ندی جہاں مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اہل و اجہار کے ساتھ اپنے گھر میں ہیں سائے میں ہیں کھانا مل رہا ہے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ندی کے کانٹ پہروں میں کہیں کانٹا چک جائے ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے یہ بھی ہمارا نہیں اتنا سنتے ہی کافی موت کے پندے پر اتنا تو گیا کہتا گیا ہر مکہ اے مکے کے قریش مکہ سن لو مکے والو اللہ کے کسم ہم نے مار ایت مارا حب صاحب محمد محمد اِن محمد ہم نے دنیا میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے اور بڑے دوسرے سے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اصحاب محمد محمد سے جتنی محبت کرتے ہیں ایسی محبت دنیا میں میں نے کسی کے اندر نہیں پایا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی سچی محبت پیدا کر دے ہماری ساری مشکلات دنیا سے ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ نیک بنائے صالح بنائے محب بنائے بنائے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی والمسلمات عباد اللہ, اللہ اندسان ودعوه الله جیون کور